ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وصلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لفلام رات انظروا بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وولل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون خياط الدنيا على الآخرة عزت مندو حاضری ندو ہے اللہ کی کتاب سو آیتونوں کو مطلب فو. چرب الزت ماں تاثرت توفیق پھر من رائے کی اور زمین دریا دیں عزت مند ذرب الزت اور دیر احسان کے سنگ کے دفعہ دو احسان زمون پیدائش گئے کہ منگے دنش نے بغیر جو سبق ماں پیدا کری دیر سی دونا نشتی اوجود در خدای فضل اغیطا نده برابر شدید نده اللہ بلو احساناتو که یا لو احسان داده که منگی دی نشت نشت کریو او منگی اسپاب د فهم در کوئی دلو دوری او در فکر تا ما دائره کریده داده دا خدای دیر لو احسان لیکن سرد دے دو احسان نہ یہ بن دو احسان دے جیمتی سے من تو لا سردر کھڑے اللہ پیدا قیمت دے دنیا تو اس کا اس کی شکروں کو دے کہ چلاگا کو قیمت خرچے دے داغر ذرا پورن رکو بھرتے دے شک دادا لا جو شان دے چیم شہر ہوا امر فرسی گی نادشاہ جو شاندار جدا امراداہ جو شاندارے جدہ قیمت نکلے گردو رے دا فرس نے چلے دا خرچ ن غریب کو با دا کل عمر سے سخا مخا خرچ ہونا تھا اباب کو ارغل پانا خرچے وہ منگ بانے کی اللہ سے فضل احسان کرے کہ منگل ہے وہ جود را کرے نہ داویں گے رب العزت کو من بل احسان کرے چی منگل عمر ہے جدرا کرے اغا عمر قیمتی شیرے داوے سے امتحاد قیمتی شیرے میں در دت منگ دیہ دا کرتی گرو کو نادانی داسو ری ہوئی یو سر یو لال یو ملک روپے آخری او بازار تلاشی ہو گل دا آخری سورہ کا مل تو جب قیمتی شہر ور بری او اور قیمتی اِیمتی شے اور گنگ خرچ کرو بل قیمتی شے ہزاروں خرچ کرو دان لے زار پیو زیادہ نیا تبدی بسی دیر سانات پر کر بری دت جی وہ ور اور او اقیمتی شہر نو دانا دان دان نو لگے قیمتی ش دست یاد ظاہر ہو پہلے وغیرہ یاد بھی دنیا کشتے. اللہ نسان دے چمن تہ عمر قیمتوں پہلے دے چپی بدا سے بدنوں قیمت عمر مقصدی منگ دے اور اگے مقصد کے منگ تعدے بیان کر دے دی دی دی دی کہ جی دا جتاش ہے تاواگست پرجوند کے نتا و مروں کی نتیشے واغ ابرے سان کرے جا خود منتا پدا سے مخلوق مخلوط کرے رہا جوری دنیا منلیشی ہوشتنی ادو ٹوری دنیا رہنما و مقدا گر انبیاء علیہ رسلات و سلام ہر زمانہ کی ہر قوم کرے پیغمبر امبر را لے گو اور پیغمبر جی تو نہیں کہ مخلوق تو عمر, عمر قیمت داد آ کی اور اللہ رسیب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب بہتر کتابوں اور دس کتاب کی دنیا کی ٹول کتابوں نے سورج مسلام راوری ٹولی پودی یو کتاب کے راجا مفی کتب قطبن پدی کتاب کے اگر مضبوط بہترین جماعت چو مزاغ جماعت بیان دے کتب قطبن قیم نبرزت پہسانات تھے لو اسان دارے منگا عمر رات وجود رات اور دو عمر اور وجود نے پس من کا پیغام برے گا زماں پہ خیال طاق اکثر حضرات کو پختون خم ہوئی گیم اردو کو دو وی بہتر ہے بہتر بالکل رب العزت کے بہتر احسانات سے سب سے بہتر احسان یہ احسان ہے کہ ہم کو رب العزت نے آدم محس کے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 کہ تم کس لی پیدا ہو گئے ہو اور تمہاری عمر کی قیمت کیا ہے ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور قرآن کا بیان ایک انسان چھوڑتا ہے اور اصل مقصد چھوڑتا ہے اور وہ او اس قیمت چیز کو جو اس کا عمر ہے ایک معمولی چیز پر سر کرتا ہے تیرے اس کی نہایت وقوفی اور نادانی ہے میرے بھائیوں کو اصل مقصد قرآن نے واضح کیا ہے چبیسویں ستائیسویں پارے میں وماں فلکر جنور ماں ارید اریڈو میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ عبادت کرے جامین نفات الس میں فرمایا ہے لان تاری یا بدن راد یا قدون ران کرد رب العزت نے تمہاری پیدائش کی حکمت یا بدون فرمایا اور رب العزت نے تمہاری پیدائش کی حکمت یا قدون نہیں فرمایا کہ تم کا اور پیو جیو اور کماؤ یہ نہیں بیان کیا ہے قرآن میں کسی جگہ کہ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم کہو اور پیو اور جائیداد شریر ہو اور ایش حشرت دنیا میں کرو بلکہ تمہاری پیدائش کی حکمت صرف ایک چیز بتلا ہے یاد نہیں تم کو اس وقت سے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اپنی رب کی عبادت کرو تو اس عبادت کے مقصد میں تین چیزوں کی ضرورت ہے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 تو جب ہم نے دیکھا نہیں تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہمارا رب کس طریقے سے خوش ہوگا اور کس طریقے سے ناراض ہوگا تو رب العزت کا احسان دیکھو کہ اس نے امبیا علیہ السلام بھیجے اور کتابیں ان کو دے دی اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ طریقے میری خوشحدی کی ہے اور سب سے بہتر قرآن سب سے بہتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم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 اور اگر تمہارا مقصد کوئی اور چیز ہے تو وہ تمہارا مرضی میں نے جس آپ کو پڑھا ہے سورت ابراہیم کا اللہ دین صحبن الحکت دنیا ہلاکت ہے ان منکروں کو ان لوگوں کو جنہوں نے پسند کیا پیار کیا اس دنیا کو حل آخرت اس چیز پر جس سے آخرت کا نجات مل سکتا ہے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 بھائی کیری اور اپنے عزیز کی لی وہ تم میں سے کون ہے کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں مال اکٹھا کروں تاکہ میرا عزیز بھائی میرا چکرداد بھائی اس کو کھا لے تو صحابہ نے کہا کوئی ہم میں سے نہیں گئی ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں مال اکٹھا کروں اور کباؤں اور وہ میرا سچازاد بھائی یا دور کا رشتہ والا کھا لے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا مال کون لے لے گا وہ تمہارے پیچھے جو تمہارے اولاد ہیں وہ بھی تمہارے چچازاد بھائی ہیں تمہارے کام پہ تو نہیں آیا تو تم ساری عمر تمام عمر لگے رہتے ہو اور کرتے ہو اپنے کے لیے اپنے لیے تو اکٹھا نہیں کرتے ہو تم تم تو آج یو کے لیے اکٹھا کرتے ہو تو تم وہ چیز کماؤ جو تمہارے کام پہ آ جائے اور وہ ہے جی تو میرا مطلب یہی تھا کہ عمر سب سے بہتر چیز ہے اس کی کوئی قیمت نہیں جیسا کہ انسان کی وجود کی قیمت نہیں اگر ایک آدمی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 اس عمر سے وہ چیز حاضر کرو جو اس سے بھی بہتر ہو اور اس سے بہتر ہے العبادت اللہ وحد ہر پیغمبر اسی مسئلہ پر بھیجا گیا تھا وما الطل اللہ اللہ اللہ کا ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ہے مگر اسی مسئلے پر کہ لوگوں کو سمجھائے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 ابو جال کی حاجی تھا گزشتہ سال حاجی کرام کوئی کفن لیتے تھے اور کوئی ابھی زمزم بھر دیتے تو میں نے حاجی سے پوچھا کہ بھائی تم یہ چیز جو لے جاتے ہو یہ بتلاؤ کہ ابو جال تمام عمر کیا چیز پیتا رہا مکہ میں توڑ پائی نہیں ہے شراب زمزم تھا ابھی سلطان نے کچھ بار سے نر لائے ہیں لیکن اسی زمانے میں تو صرف اب زمزم تھا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی عمر پر ابو جہل نے سوائے زمزم زندم کی اور پانی نہیں پیا تھا اور کفار مکہ اپنے مردوں کو غسل دیا تھے تو تمہیں پتہ ہے کہ ابو جال کو غسل اب زمزم سے دیا تھا تو جو شخص عمر پر اب زمزم پیتا ہے اور اگر زمزم سے اس کو وسل کیا جاتا ہے تو کیا اس کی مقصرت ہو گئی اور اس نے ہائبی کے قریب پچاس بار ہج بھی کیے تھے اس میں ایک چیز نہیں تھا جس کو ایمان کہتا ہے اگر یہ چیز دل میں ہے تو حج بھی سود نماز بھی فائدہ مند زکات بھی عمل سارا اور اگر دل میں ایمان نہیں تو میرے بھائی یہ کوئی چیز تجمند فائدہ مند نہیں رہ سکتا تو پہلے تم سوچو حوجہج جاتے ہیں تو کہتے ہیں لب دے اس کا کیا مطلب ہے گزشتہ سال شیخ الہرم نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنا تفریح کو آخری مرتبہ کر لو کیونکہ حجہج ہوتے ہیں تو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی ہم دور ملک سے آئے ہیں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 العن ور استعانت و, و بے نما فرقن ابو منصور معذوری بھی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے اون تو یہ ہے کہ ظاہری اسفاب کے تحت تم ایک دوسری سے تعاون کرو اور استعانت ظاہری سبب نہیں ہے اور تم عقیدہ رکھتے ہو کہ میری امداد کرو اس کو کہتے ہیں استحانے میں اس سے امداد مانتا ہوں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 اور بغیر پاؤں کے ہر جگہ موجود ہے اس کا نام ہے اللہ اللہ اور آبد کا یہ فرق ہے ہم اسپات کے ساتھ کام کرتا ہے آنکھیں بند کریں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہار ہو تو کوئی چیز نہیں سن سکتا پاؤں میں ہو تو چل سکتا نہیں ہاتھ میں ہو تو پکڑ سکتا نہیں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 سنتا ہے ہو تو ایک ہی اللہ ہے اور اگر اب کے دیکھتا ہے ہو تو ایک ہی اللہ ہے اور جن کو تم پکارتے ہو اور ان سے انداز مانگتے ہو الہم ارجن یم شو کیا ان کے پاؤں ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو تو دوڑ کے آتے ہیں پاؤں کے ساتھ امل اے دین اب کیا ان کے ہاتھ ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو تو ہاتھ لمبا کر سکتے ہم لہوں آئن چرو ن کیا ان کے انت ہے وہ تمہیں دیکھتے ہیں ہم لہوں آزان انگیس منہ کیا ان کے کان ہے تمہارے پکار کو سنتے ہیں کلو شرکا کن کھی دو ایپمبر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 اور اللہ کے نیک مندر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے فائدہ دینے والا ایک اللہ ہے آپ لوگ بتیس دفعہ بتیس رکاط پڑھتے ہیں اور ہر رکاط میں یادیں استعمال پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ کل ہو تو پڑھتے ہیں اللہ حسمت تو سمت مکہ مطلب اللہ ہی حاجت سر کرنے والا ہے سمت مایوس مدو روائی سمجھ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنا درد مصیبت اور اپنا تکلیف اس سے پورا کرے ابھی اگر تم کسی زیارت سے اپنا حاجت پورا کرتے ہو تو وہ تمہارا سمجھ ہو گیا اگر تم کسی پتر سے اپنا حاجت روائی کرتے ہو تو وہ تمہارا سمجھ ہو گیا تو پھر تم پڑھو کیوں پڑھتے ہو تم تو اللہ اسمد پکا ہو پڑھتے ہو اللہ اسمد اور پکارتے ہو آج مخلوق کو سورتیاسین میں ذکر ہے وہ ان نشان فَلَا ہوں اگر ہم چاہیں ہمار... ہماری رضا ہو تو ہم تم کو دریا میں غرب کر دیں گے فلاں سری تفسیر مدارک مدار ہلکی مانا کرتا ہے فلا مستی سڑکوں کوئی فریادر اس کو نہیں ہے اور تم بیڑی میں سواروں کے پکارتے ہو گیارہویں والا بارہ سال کے بیڑی گر ہو گئی تھی اور آپ نے نکال دیا تو فلاں شریفرم پر کیا متباؤ سورتیاسیم میں تو پڑھتے ہو وہ ان نشان اگر فلاں شریفرم اگر چاہے ہم تو ہم تم کو غرض دیں کہ کوئی تمہارا فریاد رس نہیں ہے اور تم سوتیاسی کے کافر نہیں ہو کہ جب تم پتار دو گھر کو ایمان اس عقیلی کا نام ہے جب دل میں یہ آ جائے کہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں میرا نفا نقصان ہے اور سوا اس کے سب کے سب مخلوق تمام مخلوق محتاج ہیں اور قرآن سرت فاتر بارش افارے میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایو الناس انتم الفقرا او اللہ اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے ہاں فقیر مان محتاج اور ناس میں تو امگیال مسلام ہے اردیا کرام ہے یا ایو الناس انتم الفقرا او اللہ تم سب کے سب محتاج ہو و اللہ ہوں الحمید اور ایک اللہ بے پرواہ پر ہے اور جس کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ حاجت روا ہے وہ صرف ہی اللہ ہے الغنی محتاج نہیں ہے الحمید تعریف اس بات کی کہ وہ سب کا حاجت پورا کرنے والا ہے وہ ایک اللہ ہی ہے <ت Rogue> اس کے اس کے پہلے میں اللہ فرماتے ہیں ما تح اللہ من رحمت ان پلا منسک لگو بملا منفلا وہ چیز جو بول دے اللہ اپنی رحمت دولت اور نعمت اور صحت کسی کو دے دے پلام منفلا کوئی روکنے والا نہیں ہے وما مایو فلا فلام ال سے لگو ممبا اور جو بند کرے تو کوئی بیچنے والا نہیں ہے جب اللہ ہی بند کرے یہ بول مہیا شاہ او انحصن وہ بھول مہیا شاہ اردو را اس کی رضا ہے چاہے تو کسی کو لڑکے دیتے ہیں اور چاہے تو لڑکیاں دیتے ہیں یہ اسی کی طاقت ہے اور اللہ نے فرمایا ہے ورب کا افلکو مائشا و اختار اللہ ہی پیدا کرتا ہے جو اللہ ہی کو پسند ہو وربو کا افلکو مائشا و اختار ماں کا نلحمل <الْكَهْرَة> نہیں ہے مفروق کے لیے کوئی اختیارت نہیں <coughs> کہ کوئی لڑکے کا ذمہ دار ہو اور کوئی لڑکیاں کا اور کوئی دولت اور کوئی صحت کا کوئی نہیں ہے تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس علی سے آیا ہوں اس اسکیلی کا اظہار کرتا ہوں کہ حاجت سر کرنے والا, پوری کرنے والا پورا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے اور اسی کا نام ہے ایمان اور اس اپیلی کے بعد وہ طریقے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس کا ہے نام عبادت ہر چیز کی تول نکلی اور ناپ نکلی کوئی مقرر چیز ہوتا ہے ہمارے ملک میں تولی کے لیے ہے کیلو ہے من ہے آپ اگر بازار میں جائیں اور دکاندار سے چاہیں کہ چائے فی کے کتنے پر ہیں تو گائے گا چالیس روپے پینتالیس روپے اور آپ پیسے دے دیں تو کیلو کوئی مقرر چیز ہے شیر یا نہ کوئی وٹ آپ دکاندار پسند کریں یا آپ کو موٹا پسند کرو وہ نہیں کیلو مقرر چیز کا نام ہے جو حکومت اور رعیت کے درمیان مسلم ہے ویسے ہی اگر آپ دکاندار سے کہیں کہ یہ کپڑا گز کتنے پر ہے اور آپ دونوں فیصلہ کریں پانچ چھ روپے پر تو گز وہ مقرر ناپ کا نام ہے یا نہ کوئی دن آپ لے لیں تو دنیا کی چیزوں کے لیے مخلوقات کے درمیان ناپ اور طول کا مقرر چیزیں ہیں ناپ کے لیے گد اور تولنے کے لیے پاؤ سیر چٹانک وغیرہ توڑا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین تمام مسلمانوں کا ایک ہے اور یہ دین اللہ نے ہی بیجا ہے اور یہ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو کیا ہماری دین کے لیے کوئی توول اور ناپ ہے کہ نہیں